مجھ کو در ہے پھر مبارک سفر پھر مدینے کا پلاف مدینے کت ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و زفر کی ہے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں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 ف مدینے کت ہے پہلے ہم نے جانا ناکا پہ ٹھیک ہے اسمان میں پھر امر مابل پہ جائے روڈ سے کتنا ہٹ کے ہیں جو بی ناکا ہے تقریباً ایک کلو میٹر ہوگا اور جو وہ امر مابل والا واقعی وہ تقریباً دو سے تین کلومیٹر میٹر ہوگا روڈ سے پرانے روڈ سے جائیں گے نا اچھا ہر روڈ سے دو دو کلو میٹر دور تقریباً یعنی ہم پہلے جائیں گے اسپانے آسمان میں بیچ اچھا ابھی جو اسمان ہے وہ یہاں سے کتنا کلو ہے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 خوش نصیب ظاہروں مدین شریف کی روانگی ہے سبحان اللہ تو انشاءاللہ میں دونوں بسز میں تھوڑی تھوڑی دیر آتا رہوں گا ہمارا انشاءاللہ یہ کافلہ کچھ مقامات پر رکتے ہوئے جائے گا تو ان مختلف زیارتیں کوشش یہ ہے کہ ہم ہجرت مدینہ کا جو سفر نبی پاک علیہ السلاط وسلم نے فرمایا ان مقامات کی زیارت کرتے کرتے آقا کی بارگاہ میں پہنچیں تو یہ بڑا مبارک سفر ہے راستے بھر درود پاک پڑتے رہیے فضول باتیں نہ کیجیے آئیے سفر کی دعا پڑھ لیجئے السلات و السلام علیکیا رسول اللہ یا حبیب اللہ بسب اللہ سبحان لنا هذا وما س لہو مکریمین و الا ربینا لمن کلیبون السلاۃ وسلام علیک و صحابیا نور اللہ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا کرم ہے جاتے باری اتاری ہو تاری تیرا کرم ہے جاتے باری اتاری ہو تاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہو تاری اب ہم جا رہے ہیں یہ راستے میں اسفان اسفان میں رکتے ہوئے ہم جو ہے پہنچیں گے کدیت اچھا پھر کدیت کے بعد جوحفا ہے جوحفا میں ہم کدیت سے ہی جا سکتے ہیں یہ راستے میں جوحفا آئے گا تو بدر شریف جو ہے یہ روڈ پر ضرور ہے مگر ہجرت کے راستے میں نہیں ہے ارے آکا اس سے ہٹ کے تشریف لے گئے تھے لیکن غار سور یہ ساحل سے گئے بطن مرہ اور یہ اسفان جا یہ ہم جا رہے ہیں اور پھر خیمہ ام مابت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 اور جو ہمارا مقصد ہے ہم ان مقامات تک بھی خیریت سے پہنچ سکیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ میری مدنی مدد sini ba le han Oh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 جنب یہ پاک اسات کی مبارک اونٹنی کی برکت اور پیارے آکار اسراط السلام کا موجودہ ہے یہ پہاڑی ایریا ہے مگر وہاں آج بھی پانی موجود ہے اس پانی سے برکتیں بھی لیں گے اور آپ کو بھی اس کا دیدار کروائیں گے کو کی دے دو مجھے اپنے غم کی ہم تھوڑا سا راستہ بھی بھول گئے کچھ اسلامے وہاں پہنچنے ہو جگہ پر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 آئیے آپ کو وہ قریب سے جا کر دکھاتے پانی کھا رہا ہے بالکل یہ میٹھا پانی کے گویا کنویں نکل رہے ہیں اور پانی یہاں سے نکل رہا ہے لوگ بوتلے بھر کے لے جا رہے ہیں اللہ رسول اللہ تعالیٰ میں مبارک جگہ کی برکت عطا فرمائے آئیے مل کر اس جگہ کو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 نفی ہوں قادری ہوں اتاری ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سل حبیب ماشاء اللہ بزرگ آ گئے ہمارے آپ محت ڈولے پیدل تو نہیں ہے نا میں اٹھا کے دیتا ہوں Don't